اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتی ہو بے شک میں تم ہے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں